Ahmadiyat zindaba You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam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 قدم جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت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 و مشن کل دام سالیہ میلہ سوالیہ کلین مینل مسلم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 فا ولتی سن فل لدی بہین کا بین ہود تہولی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 می الق لین فو لو این اب اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو شعیت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 وشد واحد لہ شری کلہ واشدو محمد رسول بلا شیتین سم اللہ رحمانحیم الحمد للہ رب اللہ الرحمن ن سر تو منتل و آج ان دنوں میں جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں <تصفح> پیش گوئی مسلم اوت کی مناسبت سے یوم مسلم اوت کی جلد سے منعقد کیے جا رہے ہیں بیس <تصفح> فروری کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت علیہ مسیمۃسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر دی تھی اس بارے میں اشتہار شائع فرمایا تھا جس کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی تھیں یہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کو شائع ہوا تو جیسا کہ میں نے کہا اس مناسبت سے جہاں ممکن ہے وہاں بیس فروری کو یوم مسلم عوت منایا جاتا ہے اور جہاں اس تاریخ کو سہولت میسر نہ ہو وہاں تاریخیں آگے پیچھے کر لی جاتی ہیں <تصغی> یوم مسلم عوت کو منایا جانا اور اس کے حوالے سے جلد سے منعقد کرنا اصل میں حضرت حض مسییمۃ السلطسلام کی ایک عظیم پیش گوئی کے پورا ہونے کی وجہ سے <خصف> نہ کہ حضرت حضا بشیرالدین محمود احمد خلیفۃ المثانی کی پیدائش کی وجہ سے یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اور یہاں کی نئی نوجوان یا کم علم یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم مسلم عوت جب مناتے ہیں تو پھر باقی خلفاء کے یوم پیدائش کیوں نہیں مناتے ایک تو یہ بات واضح ہو کہ یہ دن حض مسلم عوت کی پیدائش کا دن نہیں ہے آپ کی پیدائش تو اٹھارہ سو نواسی میں بارہ جنوری کو ہوئی تھی بس اس وضاحت کے بعد آج ان کے شمعی مسلم مود کے حوالے سے بات کروں گا سب سے پہلے تو حضر مسیحمۃ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس پیش گوئی کے الفاظ پیش کروں گا اور پھر یہ بھی کہ آپ کی تحریروں سے یہ بات بھی ثابت ہے اور آپ کا یہ خیال تھا کہ اس پیش گوئی کے مستعق حض فلی حتمسی حضرت مرزا الدین محمود احمد اسی طرح حسخلی فت المسی ابل کا بھی یہی خیال تھا بعض دوسرے دورگان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس پیشوئی کے مسداک حسخلی فلم ہے اسی طرح جو جیسا کہ میں نے کہا اس کی مختلف خصوصیات تھیں علامتیں تھیں اور یہ علامتیں جس طرح پوری ہوئیں اور اپنا وغیرہ نے جس طرح ذکر کیا اور انہوں نے محسوس کیا اس میں سے بعض مثالیں پیش کروں گا سب سے پہلے تو اس پیش گوئی کے الفاظ حضرت وسیم علیہ السلام اسلام کے الفاظ میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں پیش گوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے آج بیس فروری اٹھارہ سو میں جو مطابق پندرہ جماعتی الاول ہے برعایت اجاز و اختصار کلمات الحامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالہ میں درج ہوگی ان بعد میں ان شاء اللّہ فرمایا کہ پہلی پیش گوئی ہے با الہام اللہ تعالی و عالام ہی اضا و جل خدائے رہی و کریم و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جلشان ہوا ذاََ عسم ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تذروات تجربات کو سنا تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے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 اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں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 وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروری تو نسل ہوگا <coughs> یعنی آپ کی جسمانی اولاد ہوگی اور آپ کی نہ جسمانی اولاد ہوگی بلکہ آپ ہی کی اولاد ہوگی فرمایا کہ خوبصورت اور پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی اور وہ رج سے پاک ہے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 وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پور کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا دو شمبہ ہے مبارک تو شمبہ فرزند دل بند گرامی ارجمََََََََََََََََ مظر الاول و آخر الحق ولاء كان اللہ ع من مرسما جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کی ادھر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روٹ ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمینوں کے زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا بکار نامنمختیہ یہ تھے وہ الفاظ مسلم عود کی پیش کے پھر حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد طلحۃ المسیثانی کے بارے میں اس پیش گوئی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہو گیا تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی اور بار بار ان کو کہا گیا کہ بیس فروری اٹھارہ سو میں یہ بھی ایک پیش گوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے بس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خود سالی میں فوت ہو جاتا تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی چانچے میرے سبز اشتہار کے ساتویں صفحے پر صفحے میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے وہ اگرچہ اب تک آپ فرماتے ہیں وہ اگرچہ اب تک جو یکم ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی ہے جب یہ آپ اعلان فرما رہے ہیں ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں کہ وہ اگرچہ اب تک جو یکم ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی ہے پیدا نہیں ہوا مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا زمین آسمان ٹل سکتے ہیں اور اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں فرمایا کہ یہ ہے عبارت اشتہار سب اس کے سات کی جس کے مطابق جنوری اٹھارہ سو نواسی میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک وہ فضل ہی تعالیٰ زندہ موجود ہے اور سترویں سال میں ہے یہ پہلے جو میں بتایا تھا پہلے کی ایک تحریر ہے پھر بعد میں اس کو آگے تقیقت الحیح میں آپ نے لکھا ہے حضرت وسیم علیہ السلام کے اس بارے میں اور بھی حوالے ہیں لیکن اب وہ مزید حوالوں کے بجائے میں حضرت مسیح اول آپ کے مقام کے بارے میں کیا خیال تھا اس بارے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں پیر منظور محمد صاحب بیان کرتے ہیں حضرت لیفت مسی اول کی وفات سے چھ ماہ قبل حضرت پیر منظور محمد صاحب مصنف قاعدہ یحسن القرآن نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آج حضرت تقدصل السلام کے اشتہارات پڑھ کر پتہ مل گیا کہ تیسرے معاؤ میاں صاحب ہی ہیں یعنی حضم زب شیر محمود اس پر حضرت خلیفہ اول نے فرمایا ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کس خاص طرز سے ملا کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں پیر صاحب موصوف نے یہی الفاظ لکھ کر تصدیق کے لیے پیش کیے تو حضر خلیفہ اول نے اس پر تحریر فرمایا یہ لفظ میں نے برادرم پیر منظور محمد سے کہے ہیں اور پنڈس نور الدین دس ستمبر انیس سو تیرہ آپ فرماتے ہیں کہ گیارہ ستمبر انیس سو تیرہ کی شام کے بعد اوپر والے واقعہ کے اگلے روز جو بیان کیا گیا ہے مخلیفۃ المسیح گھر میں چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے میں پاؤں سہلانے لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد بغیر کسی گفتگو اور تذکرے کے خود بخود فرمایا یعنی حصیفہ بول نے کہ ابھی یہ مضمون شائع نہ کرنا یعنی اس لیے بات کہ ضبطی محمود احمد اس پیشوے کی مستحق ہیں جب مخالفت ہو اس وقت شائع کرنا ایک بزرگ مکرم غلام حسین صاحب نمبردار مولا راضی یقوب شہر سیالکوٹ نظر سسانی کہ کو آپ کے مسلم ہونے کے اعلان کے بعد لکھا کہ میرے پیارے پیارے پیشوا ہادی اور رہنما حزخلیفت المسیثانی مسلم معود علید اللہ بنسر رجید اخبار الفضل میں تیس جنوری پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد کہ میری رویا کو بھی خدا تعالیٰ نے سچا کر دکھایا ہے لکھتے ہیں کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ حضرت خلیفت المسیح اول کہ زندگی میں خاکسار نے دفتر الفضل میں بموجودگی شادی خان سائے مرحوم سیال کوٹی حضور کو مبارکباد دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رویہ میں دکھلایا ہے کہ حصلیفت المسی ابل کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اور آپ پر وہی ہی نازل ہوگی یہ رویا میں نے حصلیفت المسی ابل کو بھی سنایا تھا اور حضور نے بہت ہی خوش ہو کر تصدیق کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسی لیے اس کو سخت مخالف... اس کی سخت مخالفت شروع ہو گئی ہے سعید حامد شاہ صاحب مرحوم کو بھی رویہ سنایا تھا الحمدللہ کہ کے حضور نے خود بھی مسلم مود ہونے کا دعویٰ کر دیا کیونکہ مسلم مود نے یہ اعلان کیا تھا انیس سو چوالیس میں کہتے ہیں کہ ورنہ مشکو تو حضرت خلیفت المسیح ابول کی زندگی میں ہی آپ کے خلیفۃ اللہ مسلم معود ہونے کا حق یقین ہو گیا تھا کسی طرح ایک اور بزرگ ہیں ورمس حیمتی عرمانس بنگالی حضرت مسلم موت کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں یہ اعلان جو مسلم کا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنا خواب بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں یہ رویا میں نے تیس یا چوبیس سال پہلے دیکھا تھا ایک دفعہ پہلے بھی حضور پر نور کی خدم میں لکھ چکا ہوں اب حضور اقدس کے مسلم مود ہونے کا دعویٰ کرنے پر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ رویہ اس پیشگوئی کے متعلق ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ عید کا جلسہ ہے حضرت مسیمہ السلام ایک نہایت ہی بلند مقام پر کھڑے ہو کر سبز شغہ ضیب کیے خطبہ فرما رہے ہیں خطبہ ختم ہونے پر جب میں مسافر کے لیے بڑھا تو دیکھا کہ حضرت مسیمہ عبد السلام نہیں بلکہ حضور انور ہیں یعنی حضرت مسیثانی ہیں یہ خواب میں نے اپنے مکرم کپتان ڈاکٹر بدرالدین صاحب اور اپنے بھائی جناب مولوی ضی الرحمن صاحب مبلک بنگال کی خدمت میں بیان کیا مولوی ضی الرحمن صاحب نے بتایا کہ تم کو حضرت میرالمومن کے متعلق پیشگوئی کہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا دکھائی گئی پیشگوئی کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا اسی طرح حضرت شیخ محمود اسماعیل صاحب سرساوی کا بیان ہے کہ ہم نے بارہا حضرت مسیمہ علیہ السلام سے سنا ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکا جس کا پیشگوئی میں ذکر ہے وہ میاں محمود ہی ہیں اور ہم نے آپ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں حضرت مسلم معود رضی تعالیٰ کو جب تک اللّہ نے نہیں کہا آپ نے مسلم مود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور جب آپ کو واضح طور پر اعلان کرنے کا اذن دیا گیا تب آپ نے اعلان کیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس معود فرزند کے متعلق حضرت مسیم علیہ السلام نے جو انعامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے کئی ایک کے پورا ہونے کی وجہ سے ہماری جماعت کے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے یہ کہ پیش گوئی میرے ہی متعلق ہے مگر میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم نہ دے کہ میں کوئی ایسا اعلان کروں میں نہیں کروں گا آخر وہ دن آ گیا جب خدا تعالیٰ نے میری زبان سے اس کا اعلان کرانا تھا پھر آپ نے اعلان کے وقت فرمایا جلسہ ہوشیار پور میں کہ میں خدا کے حکم کے متحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت وسیم علیہ السلام کی پیشوئی کے مطابق آپ کا وہ معود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کرداروں تک حضرت وسیمہ علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے پھر لاہور کے جلسہ میں آپ نے فرمایا میں اس واحد اور کہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے بھی بچ نہیں سکتا کہ خدا نے مجھے اس شہر لاہور میں نمبر تیرہ ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم مودود کی پیشگوئی کا مستعق ہوں اور میں ہی وہ مسلم مود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی حضرت مزیم علیہ السلام نے گوئی مسلم ماؤود نے ماؤد بیٹے کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ مختلف گنتی ہیں 52 یا اٹھاون بارال 50 سے زائد نشانیاں ہیں اور آپ کی خصوصیات اپنوں اور غیروں نے کس طرح حسب مسلم عود نے دیکھیں ان کا ذکر کرتا ہوں حس مسلم کی وفات کے وقت حسد الفرج الحسنی دمشق کے بیان کرتے ہیں کہ حضت امیر المومنین خلیفۃ المسیثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاظ سے ہمارے دلوں دل کو انتہائی تکلیف اور غم ہوا اور یہ وہ تکلیف ہے جس نے ہر احمدی پر الناک اثر کیا جماعت دمش کو بالخصوص انتہائی حسن و غم ہوا ہے کیونکہ جماعت دمشق حضور رضی اللہ تعالی عنہ کا برائے راست لگایا ہوا پودا ہے جس کو آپ کے مبارک ہاتھوں نے ہی لگایا تھا اور اس کو آپ کی خاص توجہ اور روحانیت نے سراب کیا تھا چنانچہ یہ پودا پھلا اور پھولا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق سچ فرمایا تھا کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی ہم نے آپ کی دعا کی برکت اور توجہ سے فیض الہی حاصل کیا لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے جب کبھی بھی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے دعا کی درخواست کی تو میں نے اس کی قبولیت کے اثار روحانی اور مادی لحاظ سے واضح طور پر محسوس کیے اور خدائی وہی آپ کے حق میں بالکل سچی ہے نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کی اطر سے منسوخ کیا ستائیس جولائی انیس کے الفضل میں مکرم محمد محیل صاحب کے خواب کا یوں ذکر ملتا ہے کہ محمد محیل صاحب احمدی نے کمال ڈیرا سے حضرت تمیر المنی اخلیثانی کی خدمت میں اپنے غیر احمدی رشتہ دار محمد اکرم صاحب کا حسفِ ذہخواب تحریر کیا یہ صاحب جو ابھی تک احمدی نہیں ہوئے تھے لکھتے ہیں کہ جب تک جب حضور 1936 میں نواب شاہ تشریف فرما ہوئے اس سے ایک رات قبل میں نے دیکھا کہ نواب شاہ کے چکرا گول دائرے کا بازار جو ہے اسٹیشن کی طرف سے مغرب کی طرف ایک شخص شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے جب میرے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے جسم مبارک پر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ حضرت رضا محمود احمد قادیانی پھر میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا ولی اللہ ہے حضرت وسیمہ عبدالسلام کی پیشگوئی کی اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے غیروں سے بھی کروایا چنانچہ ایک موضوع غیر احمدی مول، عالم مولوی وسمی اللہ خان سے فاروقی نے قیام پاکستان سے قبل اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا آپ کو یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی ہے اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچے ہی تھے اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہ کی گئی تھی بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ کو چھوڑ دیا گیا چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم الدین صاحب کو خلیفہ تسلیم کر لیا جس پر مخالفین نے مغولہ صدر پیش گوئی کا مذاق مذاق بھی اڑایا جو حصلیفہ اول بنے تو پیش گوئی کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کہتے تھے بیٹا ہوگا بیٹا تو بنا نہیں لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے یہ غیر عندی لکھ رہے ہیں احمدی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانے میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے خود مرزا صاحب کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطے تک پہنچ گئی اور حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد انیس سو اکتیس کی نسبت دوگنی سے بھی زیادہ ہوگی بحالی کے اس عہد میں مخالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوششیں ہوئیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی الغرض لکھتے ہیں کہ الغرض آپ کی ضروریت میں سے ایک شخص کی پیش گوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا کو پیش گوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا اور اس کے ذریعے جماعت کو حیرت زنگیز ترقی ہوئی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی من وانکوری ہوئی پھر ہندوستان کے غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سنگھ ایڈیٹر رنگین امرتسر نے تسلیم کیا کہتے ہیں مرزا صاحب نے انیس سو ایک میں جب کہ مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب موجودہ خلیفہ بھی بچہ ہی تھے یہ پیش گوئی کی تھی کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا کروں گا دور اسما سے اندھیرا دکھاؤں گا کہ اس ایک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی فسبحان اللہ زی اختلا لکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی بے شک حیرت پیدا کرنے والی ہے انیس سو ایک میں نا مرزا الدین محمود کوئی بڑے عالم و فاضل تھے اور نہ آپ کی سیاسی قابلیت کے جوہر کھلے تھے اس وقت یہ کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ایسا بی ایسا اور ایسا ہوگا ضرور کسی روحانی قوت کی دلیل ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کر کے گدی کی بنیاد رکھ دی تھی اس لیے آپ کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ میرے بعد میری جانشینی کا سہرا میرے لڑکے کے سر پر ہوگا لیکن یہ خیال باطل ہے اس لیے کہ مرزا صاحب نے خلافت کی شرط نہیں رکھی کہ وہ ضرور مرزا صاحب کے خاندان سے اور آپ کی اولاد سے ہو چنانچہ خلیفہ اول ایک ایسے صاحب ہوئے جس کا مرزا صاحب کے خاندان سے کوئی واسطہ نہ تھا پھر بہت ممکن تھا کہ مولوی حکیم نورالدین صاحب خلیفہ اول کے بعد بھی کوئی اور صاحب خلیفہ ہو جاتے چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب ابیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا اور اس طرح آپ خلیفہ لکھا مکڑ اب لکھتے ہیں یہ کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ والا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کے تین بیٹے تھے آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے لیکن پیش گوئی صرف ایک کے متعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا اس وقت کے جو جماعتی حالات تھے اور جو موجودہ جو دنیا کے موجود ذرائع تھے اس وقت جماعت کے پاس جو تھے ذرائع وہ آج کی طرح نہیں تھے وہ آج بھی ہمارے ہر کے وسائل ہمارے پاس نہیں لیکن پھر بھی ان حالات سے بہت بہتر ہیں لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی دائید النصرت سے دنیا میں تقریباً پچاس سے زائد ممالک میں اہم دیت کا پودا لگا جماعتیں قائم ہوئیں اور تقریباً ہر بر اعظم میں جماعت قائم ہوئی یہ حضرت مسلم اور پیشگوئی کے مطابق اسلام کا پھیلنا پھیلنا اور آپ کی عرضی کا نتیجہ تھا پچھوے معود کی آمد کا مقصود یہ تھا کہ تعدین تدین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو برِ سغیر پاک کے مشہور مسلم لیڈر اور ایک اکشعلہ نواز شاعر مولوی ظفر علی خان صاحب ذمہ دار مثالے کے نے کھلے لفظوں میں اعتراف کرتے ہوئے کہا اپنے لوگوں کو کہ کان کھول کر سن لو کہ تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے تمہارے پاس کیا دھر ہے تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من تھا اس کے اشارے پر اس کے پاؤں پر اشاور کرنے و... کو تیار ہے مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر ہیں دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے تیسرے ماؤز سے متعلق وعدہ لائی تھا کہ وہ عرلازم ہوگا نیز یہ کہ وہ علوم ظاہری و باتیں سے پر کیا جائے گا جو جا ہندوستان کے نامور صوفی خواجہ حسن نظامی دلوی نے آپ کی قلمی تصویر کھینچتے لکھا ہے کہ اکثر حضرمسلم عوت کے بارے میں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رکھنا نہیں ڈال سکتی انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جوامردی کو ثابت کر دیا اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص طریقہ رکھتی ہے سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی اقل و فہم میں بھی کوی ہیں اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں تیسرے موت کے متعلق ایک اہم خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ سیروں کی دستکاری کا مجھے ہوگا یہ پیشگوئی بھی دوسرے رنگ میں پوری ہوتی رہی اور اس طرح بھی پوری ہوتی ہے کہ انسانی عقل کو بڑھتا حیرت میں ڈال ڈالتی ہے تحریک ذاتی کشمیر اس پر شاید ہے کیونکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سہرا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سر ہے اور یہ مشہور کمیٹی مسلموں کی تحریک اور ہندو پاکستان کے بڑے بڑے مسلم زوما مسلم سر ذوالفقار علی خان ڈاکٹر سر محمد اقبال خواجہ حسن نظامی دلوی سید حبیب مدیر اخبار سیاست وغیرہ کے مشورے سے پچیس جولائی انیس سو اکتیس کو شملے میں قائم ہوئی اور اس کی صدارت خود مسثانی کو سونپی گئی آپ کی کامیاب قیادت کا دجہ یہ ہوا کہ مسلمان کشمیر جو مدتوں سے انسانیت کے ادنا حقوق سے بھی محروم ہو کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ایک نہایت کلیئل عرصے میں آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے ان کے سیاسی اور معاشی حقوق تسلیم کیے گئے ریاست میں پہلی دفعہ اسمبلی قائم ہوئی اور تقریر اور تحریر کی آزادی کے ساتھ انہیں اس میں مناسب نمائندگی ملی جس پر مسلم پریس نے حضر مسلم عود کے شاندار کارناموں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو خراج زسین ادا کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا مولانا محمد علی جوہر صاحب اپنے اخبار یہ بہت بڑے سیاستدان بھی تھے عالم بھی تھے ہمدرد درد ستمبر انیس میں نے لکھا کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر تو بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں یہ حضرات اس وقت اگر ایک جانب مسلمانوں کی سیاست دلچسپی لے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم تبلیغ و تجارت میں بھی انتہائی جد و سے منہمک ہیں اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گمدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بلند بانگ دور باطن ہیش دعوی کے خوبر ہیں مشلِ راستے نقط کو مولوی سے بیٹھے نمبروں میں بیٹھ کے دعوی کرتے ہو لیکن یہ لوگ کام کرتے ہیں پھر ایک مشہور مفسر قرآن علامہ عبد الماجد ریاب آدی مدیر صدق جدید نے اس موت کی وفات پر ایک شدرہ تحریر کیا جس میں اس موت کی خدمت قرآن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن و علومِ قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی افاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے گرمی اور اول الازمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھی ان کا اللہ تعالیٰ انہیں صلاح دے علمی حیثیت سے قرآن حقائق و معرف کی جو تشریح و تبیین وہ ترجمانی تبیین و, و ترجمانی وہ کر گئے ہیں اس کا ایک اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے ایک امریکی بادری ایک دفعہ کا آیا یہ بھی میں ظاہری و باتیں سے پُر کیے جانے کی ایک مثال ہے انیس سو چودہ کی بات ہے اس نے بعض احمدیوں کے سامنے چند مذہبی سوالات پیش کیے جو نہت اہم تھے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے امریکہ سے چل کر یہاں میں امریکہ سے چل کر یہاں تک آیا ہوں اور میں نے کئی علماء کے سامنے سوال کیے ہیں مگر ان سوالوں کو تسلی بخش جواب نہیں مل سکا میں یہاں ان سوالوں کو آپ کے خلیفہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں مولوی عمر دن شملوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ سوالات اتنے پیچیدہ اور عجیب قسم کے تھے کہ انہیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صاحب ابھی بالکل نوجوان ہیں اور الہیات کی کوئی باقاعدہ تعلیم بھی انہوں نے نہیں پائی عمر بھی چھوٹی ہے اور واقفات واقفیت بھی بہت تھوڑی ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکیں گے اور اس طرح سلسلہ اہم کی بڑی بدنامی اور سب کی ہوگی ساری دنیا میں سب کی ہو جائے گی کیونکہ جب حضرت صاحب اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو یہ امریکن پادری واپس جا کر ساری دنیا میں اس امر کا پروپیگنڈا کرے گا کہ اہم AMD, دوں کا خلیفہ کچھ بھی نہیں جانتا اور عیسائیت کے مقابلے میں ہرگز نہیں ٹھہر سکتا وہ نام کا خلیفہ ہے مولوی صاحب کا خیال ورنہ علمیت خاک بھی نہیں رکھتا تو اس کہتے ہیں میں اس صورت حال میں بڑا پریشان ہوا میں نے اس بات کی کوشش کی کہ امریکن پادری حضرت صاحب سے نہ ملے اور ویسے ہی واپس چلا جائے مگر اس کوشش میں مجھے ناکامی ہوئی اس بات پر تھا وہ کہ میں نے ضرور مل کے جانا ہے لاچار کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے پاس گیا کہ بتایا کہ امریکن پادری آیا ہے اور کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہے اب کیا کریں اس پر حضرت صاحب نے بغیر توقف کے فرمایا اور قبلوں کہ سے کہتے بہرحال میں اس کو لے کے حاضر ہو گیا ان دونوں کے درمیان ترجمان میں ہی تھا کہتے ہیں امریکن پادری نے کچھ رسمی گفتگو کے بعد اپنے سوالات حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیے جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا اور حضرت مسلم عد نے نہایت سکون کے ساتھ ان سب سوالوں کو سنا اور پھر فوراً ان کے ایسے تسلی بخش جوابات دیے کہ میں سن کر حیران ہو گیا مجھے ہرگز بھی یقین نہ تھا کہ ان سوالوں کے حضرت صاحب پرمعارف اور بے نظیر جواب دے سکیں گے جب میں نے یہ جوابات انگریز انگریزی میں امریکن پادری کو سنائے تو وہ بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسی معقول گفتگو اور ایسی مدلل تقریر کسی کے منہ سے نہیں سنی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خلیفہ بہت بڑا اسکالر ہے اور مذاہبِ عالم پر اس کی نظر بہت گہری ہے یہ کہہ کر اس نے بڑے ادب سے حضر صاحب کے ہاتھ کو بھوسہ دیا اور واپس چلا گیا فروری انیس سو پینتالیس میں حضمسلم نے ایم دیا ہاسٹل ہال میں اسلام کا اقتصادی نظام کے عنوان پر ایک پرشوکت لیکچر دیا دنیاوی علوم کی بھی میں خاص تھا لیکچر کے بعد صدر جلسہ جناب لالہ رام رام چند مچندہ صاحب نے ایک مختصر تقریر کی جس میں انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے قیمتی کہ مجھے ایسی قیمتی تقریر سننے کا موقع ملا اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تحریک احمدیت ترقی کر رہی ہے اور نمایاں ترقی کر رہی ہے جو تقریر اس وقت آپ لوگوں نے سنی ہے اس کے اندر نہایت قیمتی اور نئی نئی باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں مجھے اس تقریر سے بہت فائدہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس ان قیمتی معلومات سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا مجھے اس بات سے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس جلسے میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں جماعت احمدیہ کے بہت سے معزز دوستوں سے مجھے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا رہتا ہے یہ جماعت اسلام کی وہ تفسیر کرتی ہے جو اس ملک کے لیے نہایت مفید ہے پہلے تو میں سمجھتا تھا اور یہ میری غلطی تھی کہ اسلام صرف اپنے قوانین میں مسلمانوں کا ہی خیال رکھتا ہے غیر مسلموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا مگر آج حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے میں غیر مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے اسلام کی عزت اور احترام کرنے میں آپ لوگوں کو کیا ادر ہے آپ لوگ لوگوں نے جس سنجیدگی اور سکون سے اڑھائی گھنٹے تک حضور کی تقریر سنی ہے اگر کوئی یورپین اس بات کو دیکھتا تو حیران ہوتا کہ ہندوستان میں ہندوستان نے اتنی ترقی کر لی ہے جہاں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ تقریر کو سنا وہاں میں اپنی طرف سے اور اب سب لوگوں کی طرف سے حضرت تمام جماعت احمدیہ کا بار بار اور لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نہایت ہی قیمتی معلومات سے پر تقریر سے ہمیں مستفید سمایا جناب اختر اور انوی صاحب ایم ایس صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پروفیسر عبد المنان بیدل صاحب سابق صدر شعبہ فارسی پٹنی کے تفصیر کبیر کے بارے میں اپنا ایک جشن دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یکبا دیگرے تصلیفت ملثانی کی تفصیرِ کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبد المنان بیدل سابق صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج پٹنہ ہال پرنسپل شکینہ کالج پٹنہ کی خدمت میں پیش کیں اور وہ ان تفصیروں کو پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدا پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بات جلدیں پڑھنے کے لیے دیں اور ایک دن کئی شیوخ کو بلوا کر انہوں نے ان کے خیالات ریافت کیے ایک شیخ علومِ قرآن سے کی پیش گوئی تھی علومِ قرآن سے پور کیا جانا ایک شیخ نے کہا کہ فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی پروفیسر عبدالمنان صاحب نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال شیوخ خاموش رہے کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں مصر و شام کی ساری تفاثیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا کہ مرزا محمود کی تفسیر کے پائے کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی آپ جدید تفسیریں بھی مصر و شام سے منگوا لیجیے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجئے عربی اور فارسی کے علماء مبہوت رہ گئے ریشی عبدالرحمٰن صاحب سکھر حضور کی سحر انگیز علمی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور کے سکھر کے قیام کے دوران سب دوست اپنے غیر جماعت دوستوں کو ملانے لاتے تھے میں ایک دوست کو جو اکثر اپنے علم کی ڈینگے مارتے تھے ملانے لایا حضور مجلس میں تشریف فرماتے دوست بعد سوالات کرتے تھے حضور جواب دیتے تھے اور وہ شخص شروع سے آخر تک خاموش ہی رہا جب پر برخاست ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا اس نے بھی بے ساختہ کہا کہ یہاں بولنا گویا اپنی پردہ دری کرنے والی بات تھی وہ ایک شدید مخالف تھا مگر حضور کی گفتگو اتنی مؤثر تھی کہ اس نے کہا کہ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ میں یہاں سے یہی سمجھتا رہا کہ میں یہاں سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں تو بڑی بات ہے سوال کرنا دور کی بات ہے ایک ہفتہ وار اخبار پارس کے ایڈیٹر لالہ کرم چند کچھ اخبار نویسوں کے ساتھ قادیان گئے اور حضور علیہ سے بہت متاثر ہو کر واپس آئے اور اپنے اخبار میں اس کے متعلق مضمون بھی لکھے ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ظفر خان کو بڑا آدمی سمجھتے تھے ظفر یعنی اللہ خان صاحب ان دونوں واثرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی تھے مگر بشیر الدی محمود احمد صاحب کے سامنے اس کی حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے وہ ہر معاملہ میں ان سے بہتر رائے رکھتے ہیں یعنی اصل اس آسانی کی حیثیت بہت بلند ہے اور بہت بہتر رائے رکھتے ہیں اور بہترین دلائش دلائل پیش کرتا ہے اس میں بے پناہ تنظیمی قابلیت ہے ایسا آدمی بآسانی کسی ریاست کو بام عروج تک لے جا سکتا ہے ایک علم دوست بزرگ جلسہ قادیان میں شامل ہوئے انہوں نے حضرت مسلم عہد اور آپ کے پیروکاروں کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بات جسے غور کے ساتھ دیکھا وہ یہ تھی کہ سارا گروہ سارا سلسلہ سارا ہجوم سارا امبو اس پاک نفس خلیفہ کی ایک چھوٹی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا حضرت امام جماعت احمدیہ کے متعلق اس لیجہ پر پہنچا کہ یہ شخص قلم کا دھنی بھی ہے تقریر کا اعلیٰ درجے کا مالک بھی ہے اور تنظیم کا اعلیٰ درجے کا گورنر بھی ہے علامہ نیاس فتح پوری صاحب تفصیرِ کبیر ذیل کے مطالعے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفصیر کبیر جل سوئم آج کل میرے سامنے ہے میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ اور زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر سے ہے جس میں عقل اور نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے آپ کی تباہر علمی آپ کی وسعت نظر آپ کی غیر معمولی فکر و فراست آپ کا حسن استدلال آپ کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت اس وقت, اس وقت تک اس سے بے خبر رہا کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا کل سورہ حود کی تفسیر حضرت لطف علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑ گیا اور بے اختیار یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا آپ نے حاولہ یا بناتی کی تفصیر کرتے ہوئے عام مفسرین فسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے بس اپنوں اور غیروں کے قدر مسلم عورت کے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ آپ سے مل کر آپ کی خصیت کا جو گہرا اثر ان پر ہوتا تھا اور آپ کی خصوصیات کا جو علم ہوتا تھا وہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتا تھا, تھا پیش گئی کسی داغت کا یہ سب کھلا اظہار ہے ان جلسوں میں جو آج کل ہو رہے ہیں پیش گوئی کا ذکر اور آپ کے کار رہے نمایاں کی باتیں سن کر جہاں ہمیں مسلمہ مسلما ہو کے درجات کے بڑھتے چلے جانے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے وہاں اپنی حالتوں کی جائزے بھی لینے چاہیے کہ اہمیت کی ترقی ایک عزم کے ساتھ ہر فرد جماعت کے اہمیت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نکھارنے اور استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اہمیت کی ترقی کو اپنی زندگیوں میں پہلے سے بڑھ کر پورا ہوتے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سد اح ترام یہ کرتا ہے ار شفیع المرا جائے خاصو بسد اج زمت بسد اح ترا یہ کرتا ہے ار I love اکمل تری دشمن بھی لگے آفری دشمن بھی کہنے لگے آفری زہ خل کے کامل زہ حسن تہے خلق کا مل زہ ال کا سلاتو جگہ گیرلی دنیا پہ وہ چار کتنا ڈھونڈے سے ملتی نی کت ڈھونڈ آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام الح السلام سلادو الح کا سلام الح تو الح کا To, alayka salam alayka to alaik salam alaik salatu wa alaik salam mohabbat se gail kiya کا کا کا سلام ال سلا تو الح کا سلام, سلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کما وہ سب جمع ہے میلا محال صفات جمع صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس ادیم المثال ایک رنگ ہے بس ادیم المثال لیا ظلم کاف سینت کا لیا ظلم Shabbat shalom. را برا کہ بے گزشت از بس نیلی روا کہ بے گزشت از بس رے نیلی روا محمد ہین مور محمد ہی کا محمد ہین مور محمد ہکا محمد ہین محمد اللہ کا سل تو اللہ کا سل ال تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامنِ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثامع ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب 9 سے 11 بجے تک جب اتوار کو ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں 8 بجے شب اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللّہ تعالیٰ بنسہ العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جو بھی تازہ ترین خطبہ جمعہ ہوتا ہے آج آپ نے 23 فروری کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ سنی اس کے مان بعد ریڈیو احمدیہ کی براہ راست نشرات کا آغاز ہو جاتا ہے سامعین یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے بارے میں ہمارے مہینے کے پہلے اتوار کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم یہ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پھر کچھ پروگرام ہوتے ہیں جن میں ہم فقہی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں ایک سلسلہ پروگراموں کا ہے جن میں ہم امام جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح معود و مہدی محود علیہ الصلاۃسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے دعویٰ کی صداقت کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی طرح سے ایک پروگرام ہے جس میں ہم وہ روحانی خزائن جو سید حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑے ہیں ان کی بابت گفتگو کیا کرتے ہیں ایک اور پروگرام جو ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے وہ پروگرام ہے اسلام اور مغرب یعنی آج کے دور میں مغربی ممالک بالخصوص شمالی امریکہ یعنی امریکہ اور کینیڈا میں تبلیغ اور ترویج اسلام کی جو حقیقی اشاعت ہے اس کے بارے میں کیا مسائل کی جا رہی ہیں کون سے مسائل ہیں جو اسلام کو بحثیت مذہب آج درپیش ہیں اور ان مسائل یا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ کون سی کوششیں ہیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں یہ پروگرام جو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس پروگرام میں جو پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی آج وہی ہے میں اس کے تعارف آپ سے پہلے ہوں گا پھر پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم مکرمہ محترم زاہد عابد صاحب جو کہ مشنری ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اسی طرح سے میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح آپ نے سامعین کی خدمت نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ اور ہمارے آج کے آخری پینلسٹ یا میرے آج کے اسٹوڈیوز میں جو موجود مہمان ہیں صادق صاحب انہیں بھی خوش آبد کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سامعین اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں یہاں یہ بات یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں یہ موقف جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ طرفہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہم ہی گفتگو کرتے چلے جائیں اور ہم اپنی ہی بات کریں بلکہ ہم آپ کو یعنی اپنے سننے والوں کو اپنے سامعین کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور پروگرام میں شمولیت کا ایک نہیں کئی طریقے ہیں آپ براہ راست بذریعہ ٹیلی فون بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی کال لی جاتی ہے آپ کا سوال حاصل کیا جاتا ہے اور جو ہمارا پینل یا مہمان موجود ہوتے ہیں وہ آپ سوال کے سوال کا جواب دیتے ہیں بذریعہ ای میل بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے پروگراموں کو بہتر کرے اور یہ بھی کوشش رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ شمولیت کے مواقع فراہم کیے جائیں اس سلسلے میں اور اسی ضمن میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو ہم اپنے پروگرامز میں کیا کرتے ہیں نئے سال اور نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ ہم کچھ تبدیلیاں مزید ریٹی احمدیہ کے پروگراموں میں کریں گے جو کہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے بھی کہ کس طرح سے ہم اس پروگرام کو مزید بہتر اور وسیع کر رہے ہیں سر دست جو پہلی تبدیلی آپ اگلے مہینے سے یعنی اگلے ہفتے سے ہی کہہ جو پروگرام پیش کیے جائیں گے اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے روز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ تین زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے پہلے اردو پروگرام دوسرے گھنٹے میں ہم تیس منٹ کے لیے عربی زبان اور تیس منٹ کے لیے بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لیکن اب آئندہ ہفتے سے یعنی جو بھی پہلا ہفتہ آپ کو ملے گا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم بات کر رہے ہیں تیس تین مارچ کی تو تین مارچ کا جو پروگرام آپ کی خدمت میں یعنی تین مارچ سے شروع ہونے والا جو پروگرامز ہیں اس میں آپ ہفتے کے روز پروگرام عربی زبان اور بنگلہ زبان میں ہی سنیں گے ایک گھنٹے کا پروگرام ہوگا جو عربی زبان کا اور اگلے گھنٹے میں پورے گھنٹے کے لیے بنگلہ زبان میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دونوں پروگرامز براہ راست ہوں گے یعنی ہمارے وہ سامعین جو عربی زبان بولتے ہیں یا جن کی زبان بنگلہ ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ریڈیو احمدیہ سن سکیں گے اور ریڈیو احمدیہ پر اپنے سوالات پیش کر سکیں گے وہ پروگرام براہ راست ہوں گے اتوار کو جو پروگرام آٹھ بجے شروع کیا جاتا ہے اس میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے سامعین کے اتوار کو براہ راست نشریات آٹھ بجے شروع کر دی جائیں گی پروگرام میں آٹھ بجے سے لے کر 11 بجے تک آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا سوال و جواب بھی ہوں گے اس پروگرام میں اور گیارہ بجے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کریں گے یعنی وہ خطبہ جمعہ جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مصر احمد صاحب خلیفہ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن بنثر عزیز کا خطبہ جمعہ ہے اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے آخری گھنٹے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو پروگرام کے بظاہر فارمیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تبدیلی اتنی سی ہے کہ جس طرح چیزیں ہم سکیجول کرتے ہیں جس طرح چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں وہ ذرا سی تبدیل ہو جائیں گی عربی زبان اور بنگلہ زبان میں اب وسیع پروگرام ہوں گے ایک ایک گھنٹے کے پروگرام ہوں گے جبکہ اردو کا پروگرام ہمارا تین ہی گھنٹے کا رہے گا اور بھی کچھ تبدیلیاں ہیں بہتر اور مثبت تبدیلیاں جو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس تک پہنچیں گے ہم اپنے سامعین کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے یہ تو تھا ابتدائیہ میری طرف سے اب ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور پوچھیں گے امتیاز احمد سرا صاحب سے کہ آج ہمارے سامعین کے لیے کیا موضوع ہے اور آج پینل کیا چیز ڈسکس کرے گا امتیاز سرا صاحب السلام علیکم جزاکم اللہ تعالیٰ سن جزا اعوذ باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفی صاحب اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے ومن احسن و کالم من من اللہ عام صنم المسلمین جی کہ بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائی یہاں پہ جو دعویٰ یعنی تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ مومنین کو ترغیب دلاتا ہے اور اس کا یہ حکم سب سے پہلے انبیاء کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور انبیاء اس پیغام کو لے کر دنیا میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں تبلیغ دین حق کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ صل اللہ وسلم, علیہ اللہ وسلم اللہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور پھر آپ نے بھی یہ پیغام اسی طرح پہنچایا تو یہ ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے سپرد کرتا ہے پھر انبیاء کے بعد ان کے ماننے والے یا ان کے وثال کے بعد ان کے خلفاء اور پھر ان کے ماننے والی جماعت آگے یہ پیغام لے کر چلتی ہے راہ صاحب اسلام کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو آں حضور صلی اللہ علیہ و وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اور آپ کے اصحاب جو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس و پر عمل کرتے تھے اور ہر بات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے آ، انہوں نے بھی تبلیغ کا کام سر انجام دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں مختلف ممالک میں اسلام پھیلا یہ مسلمانوں کی اس تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا اس کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا جب کہ آ، اسلام کی تعلیم پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث وسلم. کے مطابق کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہے گا کہ لم یب کا من الاسلام اللہ اسم ہو ولاء یب کا من الق اللہ رسم ہوں کہ قرآن کے جو لکھائی ہے یا رسم الخط ہے اس دی. کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا یعنی کہ لوگ قرآن کریم تو موجود رہے گا اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لیکن لوگ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مان کی عبادت کر رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھیں گے اور قرآن کریم پر بھی پڑھنے والے ہوں گے لیکن فرمایا کہ ان کی مساجد بھری ہوں گی ان کی مساجد بھری ہوں گی لیکن ان میں ہدایت سے وہ خالی ہوں گی اور یہی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اللہ علیہ وسلم. کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے علماء جن کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نہیں جن کے علماء ایسے ہوں گے کہ وہ جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور فتنے انہی میں سے آئیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے تو اس کے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. کہ گو کہ یہ ایک پریشان کرنے والی بات ہے دکھ کرنے والی بات ہے لیکن دکھ نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ ہے اپنے اوپر لیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انّا ناحن و نزلہ ذکر و انّل کہ یقیناً ہم نے ذکر کو نازل فرمایا ہے اور اسی کی حفاظت فرمائیں گے تو حفاظت کئی طریقوں سے ہے مانوی حفاظت لفظی حفاظت اور طرح کی حفاظت تفسیری حفاظت تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آز. یہ سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی کہ واقری نہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا نزول آخرین میں بھی ہوگا جو ان میں ابھی ملے نہیں تو ان کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہ کون سے وہ لوگ ہوں گے تو تین مرتبہ جب سوال دوہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ, کہ اگر لوگ کان المان و معلَّ ب سوریہ العالحمن راج الرحاء کہ اگر ایمان سوریا ستارے پر جا پہنچے گا تو تب بھی ردل فارس آئے گا یعنی اہل فارس میں سے سعید سلمان فارسی کی نسل میں سے ایک مندہ آئے گا جو ایمان کو سریا سے واپس زمین پر لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. پیش گوئی کے مطابق حضرت اقتص مسیح و مہدی ماؤد مہد علیہ صاحب اسلام کی نشتِ ثانیہ کے لیے مبوس ہوئے اور آپ نے بہت سارا کام کیا اور تبلیغ ہدایت کی تبلیغ دین حق کی جس طرح ہمبیا کو اللہ تعالیٰ یہ کام سپرد کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بنانا ہے اور حضرت مسیح ماؤد و مہدی معاؤ رسّۃ والسلام نے اپنے آقا و مطاع کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ حق کی اور اس تبلیغ حق کے لیے آپ نے بہت ساری کتب بھی لکھیں اور لوگوں کو بہت سارے اعلانات چھپوائے اشتہارات چھپوائے اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے اور آپ کی زندگی میں اسلام کا پیغام جو حقیقی پیغام تھا نہ صرف برے صغیر کے کونے کونے میں گیا بلکہ دنیا کے کونے میں گیا اگر हाँ. آپ دیکھا جائے اس دور میں امریکہ میں پیغام پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیغام نہ صرف پہنچا بلکہ دور دور اس کی اشاعت بھی ہوئی ٹھیک اور وہاں پہ ایک پادری تھا اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وََ کی شان میں بدتمیزی کی اور برے الفاظ کہے ازواج متحرات کے خلاف غلط باتیں کہیں اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہیں اور حضرت مسیح ماودیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی عنی مسیح ماؤد المحدی اماود علیہ وسلام نے ڈاکٹر ڈاوی جو یہ کام جی. کرتا تھا اس کو کہا کہ تم یہ کام اس سے بعض آ جاؤ اگر تم نے اسلام کی اگر کی سچائی دیکھنی ہے تو آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا مذہب سچائی ہے اپنے آپ کو خود نبی بھی کہتا تھا اور بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے بھی تھے جی. تو جب وہ مقابلے پہ آیا ہے تو اللہ تعالی کے فضل سے اسلام اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت مسیح مدرسۃسلام کے ذریعے فتح بخشی الحمدللہ للہ تو آپ کی زندگی میں آپ کی حیات میں اسلام کا پیغام امریکہ میں پہنچا اور مختلف اخبارات میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو جیب. ڈسکس کیا ہے کہ اس میں باسٹن ہیرلڈ میں ایک اخبار ایک خبر چھپی کہ گریٹ از مرزا غلام مرزا غلام احمد محمد ان اس طرح کر کے اس کی سرخی تھی تو اس طرح آپ کی زندگی میں ہی حضرت اکتس مسیح تو رضلام کی زندگی میں آ, اسلام کا پیغام امریکہ میں پہنچا اور لوگوں نے قبول بھی کرنا شروع کیا تو آ, چونکہ ہمارے سفی صاحب ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامعین کو بتائیں کہ کس طرح جماعت احمدیہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے <تصفح> مغرب, مغرب میں اور کس طرح اسلام کو پھیلا رہی ہے کس طرح اسلام کی حقیقی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پہنچا رہی ہے تو اس ضمن میں میں نے سوچا کہ ہمارے ایک دوست ہیں قاسم صاحب ان کو ہم پروگرام میں لیں تو آپ اس کو ان کو پلیز ذرا ایک انٹروڈیوس کروا دیں سامعین کی خدمت میں ان کا تعارف چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز صاحب اور جو آج ہمارے پینل میں موجود ہیں تو سامعین ریڈیو احمد یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا دستور اس طرح سے ہے کہ ایک پینل ہے کچھ باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ ہم کچھ کالرس کو بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ ٹیلی فون نمبر شیئر بھی کریں گے اسٹوڈیوز کا اور آپ کو بتائیں گے کہ اب وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کر سکتے ہیں پروگرام میں تو پھر آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے. قاسم رشید صاحب کی بات کی ہے ان کے تعارف سے پہلے ایک اور بات اپنے سامعین کو میں یا دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں آج لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں دس بجے شب تک تو ہم اسی فریکوینسی پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں یعنی ایف ایم پوائنٹ سیون پر لیکن پروگرام کے آخری دو گھنٹے دس بجے سے لے کر اور بارہ بجے تک کا وقت جو ہوتا ہے اس میں ہماری فریکوئنسی اے ایم تھرٹی رہتی ہے یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اے 530 پر اگر آپ چاہتے ہیں یہ پروگرام براہ راست سننے کے لیے تو آپ ویب سائٹ جو ہماری ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ آپ وائس آف کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آج کا پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے یہی ویب سائٹ voiceofislam.ca آف آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے سوال ہم تک پہنچائیں نہ صرف یہ بلکہ آج سے پہلے کے جتنے پروگرامز ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے ان تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ آرکائیوز میں رکھی ہوئی ہے تو آپ آج کے پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں یا آج سے پہلے کے پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے ابھی امتیاز احمد سرا صاحب نے آپ سے ذکر کیا کہ جو پچھلا پروگرام تھا ہمارا ہم نے اس پروگرام میں آپ سے الیگزینڈر ڈوبی کے بارے میں بات کی اور اسلام یا احمدیت کا نفوس جو امریکہ میں ہوا حضرت مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے زبانہ میں جو اخبارات میں خبریں بھی آئیں وہ تمام کے تمام ہم نے ایک پروگرام پچھلا کیا تھا تین ہفتے قبلات سے اس میں بڑی تفصیل سے اس سارے مضمون اور ان سارے واقعات کا ذکر کیا ہے وہ بھی آپ ریڈیو احمدیہ سے براہ راست سن سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قاسم رشید صاحب کو بھی آن ایئر لے لیں گے آپ کو صرف میں تعارف کرا دوں ان کا قاسم رشید بہت سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہونا چاہیے قاسم رشید صاحب امام کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں یہ انیس سو بیاسی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی آج قاسم رشید صاحب کو جو ہم جانتے ہیں یہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ میں مقیم ہیں اس وقت اور آپ ایز این اٹارنی بھی کام کر رہے ہیں آپ نے جو گریجویشن اپنی کی وہ ریچمنٹ اسکول آف لاء سے کی یہ سب باتیں کافی نہیں خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت آلہ پائے کے مقرر بھی ہیں اور آپ اسلام کی مدافعت میں بہت سے تقریر کرتے ہیں مختلف فورمز پہ آپ اسلام اور احمدیت کی ترجمانی کرتے ہیں امریکہ میں آپ جماعت کے ایک جماعت احمدیہ کے یا مسلمانوں کے عمومی طور پر ایک امبیسیڈر کے طور پر سفیر کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ کے جو مشہور جس چیز کی وجہ سے آپ خاص طور پہ ہوئے وہ آپ کی کتب ہیں دو آپ نے کتابیں اب تک تصنیف کی ہیں تین کتابیں ہیں جو تصنیف کی ہیں پہلی رانگ کائنڈ آف مسلم رانگ کائنڈ آف مسلم ایک کتاب تھی جو جون 2013 میں شائع کی گئی ایک بہترین کتاب ہے پڑھنے والی کتاب ہے پھر آپ نے پاپولرائز پاپولرائزنگ دی امیریکن مسلم یہ ایک کتاب ہے جو آپ نے لکھی گئی ٹاک ٹو می آپ کی کتاب ہے جو آپ نے لکھی تو بہت اچھی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں اور آپ کو مشہور بھی ہیں اس نوعیت پہ آپ کو مل بھی جاتی ہیں قاسم رشید صاحب کو ہم اپنے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے آپ کی ایک اور تصنیف جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا ایکسٹریمیسٹ یہ کتاب بھی بہت پاپولر ہوئی ہے پڑھنے والی کتاب ہے قاسم رشید صاحب کو ہم ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے قاسم صاحب میں صفیہ راجپوت بات کر رہا ہوں آپ سے ریڈیو احمدیہ سے آپ کا ٹویٹر کا بہت بڑا فین لیکن آپ کے پاس ماشاء اللہ سے ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اسی طرح سے میرے ساتھ موجود ہیں زاہد عابد صاحب اور صادق صاحب یہ تینوں حضرات کا سلام قبول کیجیے اور آپ سے اب گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے امتیاز صاحب سے السلام علیکم قاسم بھائی ہاؤ یو ہے الحمد للہ اچھا قاسم صاحب آ, ہم آ, تبلیغ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آ, کس طرح اللہ تعالیٰ آ, انبیاء کے سپرد یہ کام کرتا ہے کہ تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے اور اور امبیا کس طرح اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ تبلیغ حق کی جائے اور کس طرح حضرت مسیح محدود نے جب اسلام کی نشتِ ثانیہ کا وقت آیا تو اس وقت کس طرح تبلیغی تبلیغ ہدایت تبلیغ کی اور کس طرح آپ کے دور میں اسلام کا پیغام پہنچا آ, ڈاکٹر ڈاوی کی بھبی میں نے آ, مثال پیش کی ہے تو اگر آپ مختصراً ہمیں یہ بتا دیں کہ جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے امریکہ میں اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح جماعت احمدیہ کا نفوذ ہوا اور آ, آ, کب اگر مختصر طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کہ جماعت احمدیہ کا تعارف امریکہ میں کہ کس طرح نفوظ ہوا جی ضرور بہت شکریہ اصل میں یہ سب سے پہلی بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ جماعت احمدیہ کر رہا ہے چاہے امریکہ میں ہو چاہے کینیڈا میں چاہے افریقہ کی کوئی ملک میں یا ایشیا میں یہ صرف اور صرف خلافت کی برکت کی طرف سے ہو رہا ہے اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی اگر خلافت نہ ہوتا نا تو جی جی ہمارا تبلیغ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جی اور یہ ایک بات میں اپنے سارے جو مسلمان دوستوں نے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خلافت کے بغیر مسلمانوں کو, کو کوئی اسلامت کوئی یونٹی نہیں ہو سکتی آم جی آم یہ امریکہ میں 1920 میں ہمارا سب سے پہلے مشنری مبی پہنچا ہے وہ حضرت مفتی محمد صادق وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے ایک صحابی بھی تھے اور 1920 سے 1923 تک وہ یہاں پہ امریکہ میں رہے ہیں زیادہ تر شکاگو میں جی آ, ان تین سالوں میں ان کے تقریباً سات سو بیتیں تھیں مطلب سات سو لوگوں نے اسلام قبول کیا جی اور ان میں سے کالے بھی تھے گورے بھی تھے آ, بعض ایجنس بھی تھے اور انہوں نے اس وقت مسلم میگزین ہے اللہ تعالیٰ کا سوچتے ہیں اگلے دو سال میں اس کی سو سال مبارک بھی ہو یہ بھی حضرت کے بعد بھی اب تو اب تو اللہ تعالیٰ کے بدل سے اب سالے ہمارے تقریباً پچیس تیس میرا امریکہ میں اور تقریباً پچہتر مختلف چیپٹرز ہیں اور تقریباً سو مختلف مشن ہاؤسز اور مساجد بنی ہوئی ہیں ابھی یہاں پہ جہاں پہ میرا ورجینیا میں یہاں پہ ابھی ہم نے ایک سیونٹین کی پراپرٹی خریدی ہے جہاں پہ کافی بڑی بس چرچ تھا پرانا وہ انہوں نے ہمیں بھیج دیا جی کافی بڑی چرچ تھی اب اللہ سے مسجد بن گیا اور اس میں تقریباً چار ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں ماشاءاللہ تو یہ بھی آہستہ یہ بھی حضرت مسیح کی بھی برکت ہے اصل میں یہ چرچ بھی پہلے پچھلے سال بھی لگا ہوا تھا تقریباً سکس ملین کا اور حضور نے ہم نے حضور سے پوچھا حضور نے کہا ہے کہ ایسا نہیں دینا تو جو ہم نے بیٹ کیا تھا انہوں نے انکار کر لیا تو دے گا نہیں تو پھر آ... دوبارہ جو تم لوگ کہہ رہے تھے آ... اور بھی ہزار لاکھوں ہزار ہے دنیا میں بالکل بالکل بالکل صاحب یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مفتی محمد صاحب کا زیر الطنوں کا ذکر کیا تبلیغ کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو مشکلات پیش آئیں جیسے آج بھی ہم ایک جلسے موجود تھے وہاں پہ ذکر کیا گیا اس بات کا کہ امریکہ پہنچتے ہی ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا راستے تبلیغ کے بند کر دیے گئے تو ہر مسلم عورت نے فرمایا تھا کہ امریکہ نے پہلے جو ہے دنیا کی سلطنتوں سے ٹکر لے کر دیکھا ہوا ہے اور شاید جیت بھی گئے ہوں لیکن شاید پہلی دفعہ یہ کسی روحانی سلطنت سے ٹکر لے رہے ہیں اس میں ان کو ضرور ناکامی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جی. کہ باوجود اس کے ایک جیل میں ڈالے گئے تو سات سو بیتیں انہوں نے مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ اس جیل میں رہے اس میں یاد نہیں ہے لیکن بہرحال جیل میں بیتیں کرواتے رہے جی بالکل تو جی. اس وقت جو ہے اب ہم اور مختلف طریق ہیں اور آپ آج کل کیا دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کس طور پر تبلیغ کر رہی ہے کیا ہمارے اس آج کل جو ہے مشکلات کا سامنا ہے امریکہ میں آج کل کے ماحول میں دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تبلیغ کا راستہ بند ہو گیا تھا یہ جو انہوں نے حضرت نے دکھایا وہ یہی دکھایا ہے نا کہ تبلیغ کا راستہ تو کبھی بند نہیں ہوتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ تبلیغ ہو سکتی ہے تو اب امریکہ میں ہم ہمارے کئی مختلف پروگرام چل رہے ہیں ایک جو ہے وہ ہمارا ٹرو اسلام کیمپین ہے اور وہ بھی اس کا نام ہم نے صرف اصل میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا جی تو جب ہم نے حضور سے اجازت لی تھی اس کا یہ نام رکھنے کا حضور نے کہا کہ نہیں یہ نام نہ رکھیں اس کا نام ٹو اسلام رکھیں اور حضور نے یہ وجہ دی تھی کہ اصل میں اسلام ہے ایک ماڈرٹ ریلیجن جی تو moderate مسلم کہنے سے کوئی تت بنتی اصل میں دکھا جائیے کہ حقیقی اسلام کیا ہے تو لوگ سمجھیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور یہ جو افغانہ وغیرہ جو داعش اور طالبان اور میڈیا سے آتا ہے ان لوگوں کو صاف سمجھ آئے کہ ان میں فرق کیا ہے تو اگر آپ ٹو دار کہاں پہ جا کے دیکھیں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ وغیرہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ہم نے وہ جو گیارہ پوائنٹ نکالے نا ان سے مثلاً کہ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور کی اکوالٹی ہے اسلام کہتا ہے کہ رلیجن اور اسٹیٹ سپوریشن ہونی چاہیے تو یہ ہم نے پھر گیارہ پوائنٹ لے کے پورا آرٹیکل لکھا ہے اور پھر ان آرٹیکل میں ہم نے کئی لنکس ڈالے ہیں جن میں سے حضرت مسیمہ اسلام کی کتابیں انسان پڑھ سکتا ہے خلافاؤں کی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ جو لوگ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آ کے ہم سے ملے اور تو وہ پروگرام ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے کافی ان اسلام جی تو اگر آپ ابھی جا کے دیکھیں آپ کو تقریباً ڈھائی ہزار مختلف ملیں گے پورے امریکہ میں کہ اگر کوئی ہے بندہ مسلمانوں سے ملنا چاہے وہ سے مل سکتا آ کے باغ ستنے کہیں بھی اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فلسطے ہمارے کئی بہت بھی ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ خود سمجھ رہے ہیں خود دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور جو مطلب چلیے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ جی قاسم صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بیان کیا تھا کہ تبلیغ کے جو راستے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتا جی تو جی اس زمن میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت امریکہ مختلف کیمپینز جو ہے وہ تبلیغ کے چلاتی ہے جی اس میں ایک مسلم فور پیس کا کیمپین بھی ہے <تصفيق> <تصفيق> تو اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے ذریعے کیسے تبلیغ ہو رہی ہے یہ بھی فر پیس، فر لائف، مصنف فارم فار یہ کئی ہمارے کیمپینز ہیں جن کا یہی مقصد ہے کہ ہم دکھائیں کہ حقیقی اسلام ہے کیا اب فر پیس کیمپین ہم نے تقریباً دس سال پہلے شروع کیا تھا اور اس کا بھی ایک بہت آ, آ, you know, لوگوں کو ہچ چکا نہیں پتا کیوں کہ ہم نے اس کا اتنا ذکر نہیں کیا لیکن ہوا یہ تھا کہ دو ہزار چھ میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک بہت بڑی زمین خریدے ہمارا ایک جلتا گاؤں بنانے کے لیے جی ٹھیک ہے تو یہ واقع کی بات تھی تو ہوا یہ کہ وہاں پہ کافی مخالفت ہوئی تھی اور ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک مسجد بنے آ, ہم نے بہت کوشش کی سمجھانے کے کہ ہم آ, کہ اسلام کیا ہے ہم احمدی مسلمان ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں بازا ہے آخر میں آ, آ, اگر ہا, ہمارے دو آپشن تھے ایک آپشن تھا کہ ہم اس کو بس چھوڑ دیں دوسرا آپشن تھا کہ ہم ان کو آ, کرے. اور اگر ہم کرتے ہم نے جی جانا تھا کیونکہ یہاں پہ تو مطلب کہ کانسٹیٹیوشنلی انلیگل کہ آپ کسی کو منع کریں کہ مسجد بنائے لیکن ہم نے ہمارے میر سب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دیکھیں اگر اگر یہ لوگ اتنا نہیں چاہ رہے کہ ہم یہاں پہ آئیں پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم زبردستی اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں تو ہم, ہم نے نہیں کیا تو حضور سے پھر ہم نے مشورہ لیا کہ اب اب ہم کیا کریں حضور نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو صحیح طرح صح دکھائی نہیں کہ اسلام کیا ہے تو پھر حضور نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کہا ہے کہ یہ کیمپین شروع کرے دکھانے کے لیے کہ آ, اسلام کیا ہے مسلمان کون ہے جو امریکن مسلمان ہے, ہم ہم لوگ ہیں کون اس سے کیا ہوا کہ ہم سب کو یہ اسائنمنٹ دیا گیا تھا کہ ہم جا کے فلائر ڈسٹریبیوٹ کریں امریکہ میں اور آ, اس فلائر ڈسٹریبیوشن سے سب بڑا فائدہ یہ نکلا ہے کہ آ, ہماری کانفیڈنس بنی ہے لوگ پھر ہم خود لوگوں سے بات مطلب ضروری پڑ گی نا کہ ہم لوگوں سے بات کریں اسلام کے بارے میں اور اور اس سے پھر جو ہمارے کانٹیکٹ ملے ہیں جو ہمارا میڈیا کانٹیکٹ بھی ملے نا اس سے بھی ہمارے بہت بڑا بڑا فائدہ ہوا اور ان لوگوں نے پھر خود کہا تھا کہ اور بھی کیمپین کریں تو اس سے پھر ہماری مسلم پھڑدوئے کی بھی کیمپین آئے مسلم بھی کیمپین آئے تو یہ سارے بہت شکریہ تو یہ بتائیے قاسم صاحب کے آپ نے ذکر کیا کہ مسلم اور مسلم فار پیس اور ٹرو اسلام کی بھی بات کی یہ ساری کیمپینس ہیں جو ہم نے دیکھی بھی اور اسی طرح سے یہ نہ صرف یہ کہ امریکہ میں بلکہ کینیڈا میں بھی اس طرح کی ہم نے کیمپینس شروع کی ہوئی ہیں کچھ ہیں کچھ کر رہے ہیں آگے لے کے چلنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور وہ میڈیا سے متاثر ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ایک ایسا ہی مذہب ہے اور کوئی ہمیں بتائیے کوئی اپ کمنگ کیمپینز آپ کی کون سی ہیں آپ کیا مزید لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے کوئی پروگرامز ہیں تو ہم ہمارے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں ہماری جو ابھی تو جو کیمپین ہے ہماری ابھی تو چلتی جا رہی ہے دوسری کیمپین جو ہمارے انشاءاللہ آنے والی ہے وہ ہے مسلم فور جسٹس لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں یہ جو ریشل بہت مطلب انتہائی تک پہنچ گیا ہے اور یہ آپ نے میٹھی موومنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے خلاف کیا مطلب غلط حرکتیں ہو رہی ہیں جی اور مطلب کے خلاف بھی جو حرکتیں ہو رہی ہیں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی وہ حفظ الفضول میں انہوں نے حصہ لیا تھا تلیک آف جسٹس اور اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ یہ تو مطلب قرآن آخ بھی آخر میں یہی ہے نا کہ اگر اپنے خلاف ہی روائی دینی چاہیے پڑے تو دینی چاہیے جی جی تو اس مسلم فر جسٹس کا کیمپین کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم یہ اسٹیابش کریں یہ دکھائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں عدل سے کام لینا چاہیے یہ بات اصل میں مسلمان خود بھول چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کو اسے ہم یونائٹ کریں دوسرا ہم امریکہ, امریکن لوگن کو اسے یونائٹ کریں کہ جو, کش, جو بھی مارا مذہب ہو اگر ہم خدا مانے یا نہ مانے یہ جسٹس سے کامپرمیرٹل کو نہیں ہونے چاہیے ٹھیک شکریہ قاسم صاحب بہت بہت آپ کا ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج کل آپ دیکھیں دنیا میں خاص طور پر امریکہ میں یہ جو آرٹ رائٹ موومنٹ ہے یا وائٹ سپریمسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کینیڈا میں بھی ایسا ہوا واقعہ ایک کہ اس قسم کے لوگ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں ایک مسجد میں بھی انہوں نے اٹیک کیا پانچ مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا کیوبیک سٹی میں नहीं। تو नहीं। ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں باہر کے علاقوں میں امریکہ میں اور اسلام کی حقیقی تعلیم پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے جس طرح مسلم فار پیس کا آپ نے بتایا کہ فلائر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کام ہیں تو اس زمین میں کوئی ایسا آپ کو ایکسپیرینس یا جو ہیٹ ہے یا نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف جو سامنے آتی ہے اس کو جماعت کیسے ٹیکل کرتی ہے اور اس قسم کا کوئی ہمیں بتائیں دیکھیں اس کا, جو, آ... اس کا تو جو جواب جو ہے وہ تو حضرت نے ہمیں دیا ہوا, یہ حضرت نصیب مسی... نے ہمیں دیا, ہوا, یہ حضرت میں دیا ہوا اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک لوگ سننے کے لیے تیار ہیں جہاں تک لوگ آ... بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم کوشش کرتے کہ ہم سے رابطہ رکھیں جی اس میں آ... اس وقت ہم بات روکیں جب قرآن کہتا ہے نا کہ اگر جو ظاہر لوگ ہیں جب ان سے بات کریں ان کو وہ سلام کہہ کے جاؤ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی جو نشان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو چھوڑ دو جب جی. تک وہ اور کوئی بات کرتے ہیں پھر جا کے ان سے دوبارہ بات کرو جی تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ جب مجھے کوئی ڈسٹ رفت ہیں یا کوئی ہیئر بیچتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے بس پوچھوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو میں مطلب کہاں سی نفرت آ رہی جی. ہے اور کبھی کبھی وہ گاڑی نکال کے بلاک کر کے چلے جاتے ہیں یا اور ڈس رست ہیں اور اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف وہ میں اس کو اسلام نہیں کہنا چاہتا لیکن صرف وہ مذہب دیکھا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے جو داعش و طالبان والا اسلام تو دیکھیں اگر کسی بندے نے کبھی اسلام کے بارے میں کبھی پڑھا نہ ہو اور صرف داعش کو دیکھتے ہیں اور کوئی ان کو بتاتا ہے کہ یہ ہے اسلام پھر میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک جو جس کے اندر ذرا سا بھی عقل ہے وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے اس چیز سے نفرت ہے جی اور یہ بات میں کہتا ہوں کہ آ... آ... اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ اصل میں نائن الیون کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی تو تین ہزار لوگ فوت ہوئے وہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے لیکن سب سے بڑی انٹلیکچوئل ٹریجڈی یہ ہے کہ پوری ویسٹن ہیمسپیئر کو اس وقت یہ لگا کہ یہ ہے اسلام تو اس چیز کو اس کینسر کو نکالنا نکالنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت دیر لگتی ہے تو یہ جو وائس آف موومنٹ ہیں ان کا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو تھوڑا بہت ایجوکیٹ کریں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اور یہ سانس کا مشکل کام ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے مطلب جیسے ایک دو سال پہلے میں ایک چرچ پہ تقریر کر رہا تھا سارے غور لوگ تھے تقریر اسلام کے بارے میں تقریر کر رہا تقریر کے بعد ایک بندہ مجھے جا کے کہتا ہے کہ میں میں نے آرمی میں صرف ایک مقصد کے لیے کیا اور وہ یہ تھا کیوں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں جتنے مسلمانوں کو قتل کرتا سکوں میں قتل کروں کہا ہے کہ آج میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آج میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھے سمجھ آئی کہ اسلام اصل میں ہے کیا تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے دل میں شاید نفرت ہوگی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز سے وہ نفر کر رہے وہ اسلام ہے لیکن جب وہ اصل میں سمجھے کہ حقیقی اسلام کیا ہے تو پھر ان کے دل میں پیار محبت خود آتی ہے اور ابھی بھی یہ بھی خلافت کی بہت بڑی برکت ہے دو ہفتے پہلے مجھے کسی کا میسج آیا تھا کہ انہوں نے ہمارے ایک جماعت ہے جی سپورٹس پرسن کو کوئی انٹرویو بھی دیکھا تھا ایک سال پہلے اور انہوں نے جی مسلم کمیونٹی کو گوگل کر کے تھوڑی بہت کتابیں ان کو مل گئی اور پورا سال بعد وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے صرف اس وجہ سے ای میل کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے بیاس کر لیے کیلیفورنیا کی بات ہے آ, آ, اور آج مجھے ایک اور میسج آیا تھا کسی بندے نے ناروے سے مجھے میسج کیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک سال پہلے کسی ٹویٹر پہ کسی احمدی کی بات سنی تھی اور ہماری مسجد میں بھی کوئی ایک اٹیک ہوا تھا تو اگر اس کے بارے میں بتائیں ما جو ہمارے یہ بالکل وہی بات ہے جو کرناٹک میں ہوئے تھا دو سال پہلے یہ جو ہماری کرناٹک کی مسجد میں جو کافی پرانی وہاں پہ کسی نے لے کے یا پینتیس دفعہ شوٹ کیا تھا اس اللہ تعالی کے فرض سے اس وقت کوئی مسجد میں تھا نہیں تو کسی کو گول نہیں لگی لیکن بہرحال جب اگلے دن آئے تھے صبح آئے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ تو کافی کام خراب ہوا ہوا ہے تو انویسٹیگیشن ہوا تھا یہ پتہ لگا کہ جس بندے مسجد کو, جی. Marine, جی. شو, کو شوٹ کیا تھا تو جج کے آگے ہم نے جج کو کہا تھا کہ یہ تو اصل میں ہماری غلطی تھی کیونکہ ہم اس بندے سے کبھی جا کے اس سلام تک نہیں کیا جی. ہمارا نیبر ہے حضرسلم نے فرمایا کہ لیبر کی رائٹس ہوتی ہیں اور ہم نے اس کی رائٹس پوری نہیں کی تو وہ بندہ خود اس نے پھر رشو کر دیا معافی مانگ لی تو جج تیار تھا اس کو 14 فورٹین ایئرس دینے کے لیے لیکن ہم نے جج کو کنونس کر دیا کہ اس کی کم کرے. ہم, جی. ہم نے اس کو معاف کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو اتنا اتنا لمبا کے لیے بھیجیں لوگوں کو مرا نہیں کسی کو چوٹ نہیں لگی صرف پراپرٹی ڈیمیج ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جج خود حیران ہو گیا کہ یہ آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ہی کہا ہے کہ ہم اس بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے تو اس کو یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں یہی ہے اسلامک کرمنل آف جسٹس سسٹم اسلام نہیں کہتا کہ کسی کو سجا دیں یا کسی کو معاف کریں اسلام کہتا ہے کہ جس سے کسی کی ریفرمیشن ہوگا وہ کرنا تو جج نے اس کو صرف چھ مہینے کا مسجد پہ پہ اور اسی مسجد میں ایک اور بندہ بھی آتا تھا جو اس کا آنے یہ ایک اور بندہ ہے گورب بندہ اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا اور اور آ کے اس نے بعض سوال پوچھے ہیں اور جو جواب ہم دے رہے تھے حضرت مسیمہ اسلام کی کتابوں کے جو حضور نے ہمیں فرمایا جی اس سے وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو آج تک میں نے نہیں سنا تو پھر اس نے بتایا کہ اصل میں میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اسلام کے خلاف سے کتاب لکھ رہا ہوں لیکن جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو نا جی آج تک میں نے یہ, سو... یہ ان سوالوں کے جواب آج تک مجھے نہیں ملا میں ویسے کئی مختلف مساجد سے گیا ہوں اور ان سب نے مجھے کوئی کام کا کو جواب نہیں دیا ہوا. صرف اب آج مجھے کوئی کام کا کو جواب مل رہا ہے تو اب یہ بندہ اور ہمارا ایک عملی دوست اس مسجد میں مل کے ایک اسلام کے حق میں کتاب لکھ رہے ہیں شاء اللہ, اللہ یہ تو بہت بہت اچھی خبریں جو آ رہی ہیں قاسم صاحب جی پہلے تو یہ کہ شاء اللہ آپ کی اردو تو بہت اچھی ہے میرے خیال <laughs> تھا کہ آپ کو مشکل ہوگی اتنی دیر اردو میں بات کرنے میں <laughs> <رہے laughs> نہیں یہ زبردست ہے ماشاءاللہ عظم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم مغربی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر سب سے پہلے ایک یہ اعتراض کیا تھا اسلام پہ کہ جی عورتوں کے حقوق بالکل بھی نہیں ہیں عورتوں جو ہیں ان کی سیکنڈری بھی نہیں بلکہ تھرڈ کلاس سٹیزن سے شاید بدتر حالت ہے اور ایک جیسے کوئی حقوق نہیں ایک طرح کی پریزنر ہیں گھروں میں بیویاں ہوں بیٹیاں ہوں جو جیسے مرضی ان کا ہو کردار گھر پہ لیکن کوئی ان کی یعنی کہ کوئی مثبت کوئی ویلیوز تصور کرتے ہیں کہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی باتوں کا ہم کس طریقے سے جواب دیتے ہیں کیسے یہ پرسپیکٹیو چینج کیا ہے کہ وہ حجاب پہنے دیکھتے ہیں عورت کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی آ, کوئی دو سو سال ماضی میں چلے گئے ہیں یہ اس عورت کو کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ اس نے حجاب پہنا ہوا ہے تو اس کو کیسے ہم چیلنج ڈیل کرتے ہیں ایسے چیلنجز کو یہ اس کا تو حضرت تھا جواب دیا بس کل بھی وقف ناؤ کا اجتماع کے کنکلوژ پہ بھی اس کا جواب دیا تھا جی بالکل کہ یہ سب کچھ جو مغربی کنفیوز نے عورتوں کو رائٹ دیے ہوئے نا یہ انہوں نے جاسب کی وجہ سے نہیں دیا لیکن مجبوری کی وجہ سے دیا اور جو کچھ وہ انہوں نے دیا اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیا ہوا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو مسلمان کنٹریز ہیں وہ بھی خود ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور وہ خود یہ اسلام کی وجہ سے عورتوں کو ڈسکریمنی اسلام کے باوجود عورتوں کے ساتھ یہ ڈسکریمنیٹ کر ہیں اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں صرف اسی سال پہلے عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ملی جی ہے صحیح ہمیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال, سال پہلے عورتوں سے بات لی تھی اور اسے پوچھا تھا کہ آپ میں حصہ لیں اب انہیریٹنس کا صرف سو سال پہلے یہاں پہ عورتوں کو اجازت مل ہے اسلام نے چوند سال پہلے عورتوں کو انہیریٹنس دیا تھا ہاں ہاں جی امریکہ میں صرف ایک سو سال پہلے عورتوں کو وکیل بننے کی اجازت ملی تھی جبکہ ہمیں پتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے حضرت عائشہ خود صحابیوں کو سکھاتی اسلام الاء اور شریعہ لاہ کے بارے میں امریکہ میں صرف چالیس سال پہلے عورتوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی اجازت ملی تھی جبکہ چودہ سو سال پہلے اسلام نے کہا تھا کہ عورتوں کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے جو کچھ وہ کمائے وہ اپنا ہے اور جو کچھ مرد کمائے وہ مطلب میاں کمائے وہ بیوی بی کی اتنا ہی حق بنتا ہے تو دیکھیں یہ اس میں کوئی کمپیرزن ہے اور اس امینٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون میں ہونا چاہیے کہ مرد اور عورتوں کی اکوالٹی ہے اب یہ دو ہزار اٹھارہ سال آ گیا ابھی تک اس امین کو انہوں نے فیص نہیں کیا امریکہ میں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن شریف نے چودہ سو سا سا سال پہلے قرآن کہتا ہے کہ مرد اور اکوالٹی ہے تو جب کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے عورتوں کو بدنام کیا ہے یا کیا جب بھی کوئی مجھے یہ کہتا ہے مجھے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ کبھی کوئی اسلامک کتاب پڑھی ہے نہ کبھی کسی مسلمان سے ملا ہے صحیح. لیکن لیکن میرا آ, ان سے کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے نہ میری مجھ سے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے میرا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ لوگ سننے کے لیے پیار ہے یہ بندہ سننے کے لیے پیارا ہے تو صرف میں ان کو مطلب کتابیں بھی دے سکتا ہوں اور حضور کی فیچر بھی دے سکتا ہوں سب سے بڑی بات ہماری جو لجنا ہے مائل ہے اس کے ساتھ میں رابطہ کرا سکتا ہوں صحیح. لیکن یہ جو مسکنسپشن ہے یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی صحیح چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ایک گفتگو کرتے ہوئے اور ہمارے جو ریڈیو کے بہت سے سننے والے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا اچھا یہ بتائیے ہمیں آپ قاسم صاحب کہ کچھ آپ نے کتب بھی لکھی ہیں جس میں سے رانگ کائنڈ آف مسلم کی اگر ہم بات کریں تو کیا اس کا پرسپیکٹو تھا یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا تھا اور اس کی فیڈ بیک آپ کو کس قسم کی ملی ہے یہ تو اصل تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ بھی مکمل ہو گیا تو وہ بھی اس اس سال کے میں ہم کو پبلش ان شاء اللہ اور بے فکر میں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا وہ لیکن اس کا لکھنے کا مقصد یہ تھا دو ہزار دو ہزار پانچ میں آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ آ, وہ مونگ کی اٹیک ہوئی تھی پاکستان میں جی جہاں پہ ہمارے ہماری آٹھ احمدی دوست آ, شہید ہوئے تھے اور بیس پچیس اور کو چوٹے پر تو اس سے چند ہفتے بعد مجھے موقع میرا تھا پاکستان جانے کا قاجیان جلفا چلیے اور قاجیان جلفا کے بعد پھر میں وہاں مسجد میں میں خود گیا تھا میں نے کہا میرا دل کرتا کہ میں مسجد خود دیکھوں جی تو میں مسجد پہ جب گیا تھا وقت میں یہ امریکہ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا کینیڈا میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا یورپ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو سب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ بلکہ ایک گبراہٹ بھی تھی ایک مجھے غصہ آیا تھا یہ کیوں ہوا کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور پوری دنیا میں کسی کو ذرہ بھی نی... ذرا سا خیال بھی نہیں ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا اس کے فوراً بعد میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی تھی کہ لیکن تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا لوگوں کو بتانے کے اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور مجھے احساس ہوا ہے کہ اگر جب تک ہم خود اپنے حق میں بات نہ کریں پھر اور کون ہم ہم کسی اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں بات کریں ٹھیک ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ہمت کی توفیق کی کہ ہم خود لکھیں خود ویڈیوز بنائیں خود اس, اس مطلب پیغام کو آگے ہے اگر ہم خود نہیں کر رہے تو ہم کیسے کسی اور کہہ سکتے ہیں کہ تم کرو تو اس وقت نہ میں لکھتا تھا نہ میرا کوئی مطلب میرا ابھی تک بیٹریز مکمل کی تھی میں لوئر نہیں تھا مطلب اس وقت میں نے مطلب جو لوکل کے کام سے میں کرتا تھا اس علاوہ میرا کوئی کام تھا ہی نہیں تو اس وقت پھر میں نے نوٹ لینے شروع کر دیا ہے اس وقت ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ میں نے کوئی کتاب لکھنی ہے کی کیا کرنا ہے میرے پاس یہ تھا کہ یہ میں انفارمیشن کو میں کیپچر کرتا ہوں تو وہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے اور پانچ سال ہو گئے اور پھر میں واقعہ ہوا اس وقت میں لا اسکول میں تھا تو وہ واقعہ ہوا ہے تو پھر مجھے پھر یہ بات سمجھ کہ اچھا اب میرے خیال میں کتاب لکھ سکتا ہوں اس وقت پھر میں اس کو کتاب کتاب اس کو لکھنا شروع کیا دو ہزار پانچ سے دو ہزار پانچ چھ اور سات سال میں گیا تھا نا پاکستان دو دو تین تین مہینے کے لیے اور کئی انٹرویوز دیے ہیں کہ مختلف جگہ پہ گیا تھا کئی پرانے اہم سے بات ہوئی تھی اور پھر دو ہزار دس کے بعد پھر میں دوبارا لندن بھی گیا تھا کئی دفعہ میں میں بھی کیا تھا جو لگے بلکہ یہ کتاب کو لکھنے میں اور میرا کتاب لکھنے کا یہی مقصد تھا کہ ایک تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ احمدیت ہے کیا اور دوسرا کہ ایک قسم کی بھی بھی میرا دل کہ بھی بناو کہ آج کل حالات کیا ہے مجھے اس پہ پچاس سال بعد دو سال بعد لوگ دیکھیں گے ان دنوں کو اور وہ حیران رہ جائیں گے کہ باقی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایم جی او کے ساتھ پروسیوشن ہو رہا تھا اور لوگ حیران رہیں گے تو میں چاہتا تھا کہ میں ان دنوں کو ایک طریقے سے کیپچر کروں ایک یاد جاری کیونکہ ایک زمانہ آئے گا جب جماعت اتنا پھیلنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ احمدی لوگ خود بھول جائیں گے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں کن مشکل دنوں سے ہم گزرے چلیے بہت شکریہ آپ کے ساتھ تو گفتگو کا بہت ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے ہمارے سننے والوں کو بھی اور امید یہ ہے کہ تھوڑی دیر اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے صادق صاحب کے پاس ایک سوال ہے آپ کے لیے وہ سوال لیتے ہیں جی آپ جی, کو آگے بڑھانا جی قاسم جی. صاحب آپ کی جو کتب ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے ٹاک ٹو می تو اس جی. میں آپ نے uh, بات کی ہے مذہب پر بات کی ہے تعلیم پر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں وہ لوگ جو آج کل امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے اوپن ڈائلاگ کے ذریعے اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور آپ اس کی نفرتوں کو دور کر رہے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کی کیا مقصد کا فوکس تھا اس کا فوکس امریکہ میں نے کیا تھا اور وہ بس یہ تھا کہ اگر ہم اس چیز پہ توجہ نہ دیں کہ آپس میں Uh, اگر ہم صحیح طرح رابطہ نہ رکھیں صحیح طرح بات نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کسی uh, uh, دو کنٹریز میں جو جنگ لڑائی وغیرہ ہونا اگر اس کو سٹڈی کریں uh, یہ ایک بات نکلتی ہے کہ اس وقت لڑائی شروع ہوئی تھی جب ان دونوں نے آپس میں بات کرنا چھوڑ دیا تھا جب کمیونیکیشن کو انہوں نے خراب کیا تو پھر ان کا وار شروع ہوا تھا اور امریکہ میں پالیٹکس کے لحاظ سے مطلب مدد کے لحاظ سے ایجوکیشن کے لحاظ سے ایک قسم کی پولرائزیشن ہو رہی ہے دونوں طرف سے لوگ ایکسٹریم ہو رہے ہیں یعنی کہ آپس ملعب. میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ایک تو ختم ہوتی جا رہی ہے دوسرا ایک دوسرے کے انتہائی خلاف ہوتے جا رہے ہیں مطلب ایک دوسرے کو بدنام کر, کرتے جا رہے ہیں بدنام इस اور نگاہ سے دیکھتا ہے بالکل بالکل صحیح بالکل یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کتاب کا میرا نیت یہی تھی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گورے اور کالے اور مسلمان اور یہودی اور جو خدا کو ماننے والے ہیں جو خدا خدا کو انکار کرنے والے ہیں وہ کم از کم آپس میں رابطہ رکھیں اور آپس میں دوستی کریں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک بات سے اگری کریں لیکن اس بات پہ ضرور کرمپرومائز ہم, نہیں ہونا چاہیے چلیے بہت اور... بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ قاسم صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب دوبارہ آئندہ کبھی مستقبل میں بھی آپ سے درخواست کریں گے تھوڑا سا وقت آپ ہمارے لئے ضرور لیے ضرور نکالیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم آپ کو اور خدا حافظ شکریہ بہت بہت چلیے یہاں پر اب وقت ہے جب ہم پروگرام میں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں حاضر ہوتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر تو اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب سے ایک منٹ کے بعد تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سفیر راجبوت کو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.